سورة الدخان بسم الله الرحمن الرحيم حم 1 وال كتاب المبين 2 انا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك العلیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ہامیم اس کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا ہم تو خبردار کرنے والے ہیں اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی فرشتوں کو بھیجتے ہیں یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے وہی تو سننے والا ہے جاننے والا ہے رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا ہوا یحی ویمین ربكم و رب بل هم فی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرطے کے تم لوگ یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے لیکن یہ لوگ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں فرت پومتم ابی دخان ابین هذا حد بننی نقشی فن تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صاف دھواں نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ درد دینے والا عذاب ہے اس وقت وہ کہیں گے کہ اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر ہم ایمان لاتے ہیں ان لہ مد اہم رسون سم چلو کولوم جیشی فلاد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 نیل رسون اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں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 وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاَعْتَزِلُونَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَا قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ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 مِن قَامٍ كَرِيمٍ وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاسِخِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور نفیس مکان اور آرام کی چیزیں جن میں وہ ایش کیا کرتے تھے اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت ہی دی گئی اسرو مینلال بل محل كَانَ ان مِنَ نل منل مصرفین مل مال على می من ما مبین اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی یعنی فرون سے بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم میں سے علم کی بنیاد پر چنا تھا اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں کھلی آزمائش تھی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 یو مل فسلی پات یو می مولا مولا سرو مرو مؤ ان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 وہی غالب ہے بڑا مہربان ہے ان شجرت الزقوم طعام الاثیم کالمہلی اغلی فی البطون کغلی الحمیب خوح فاطل سی العزيز الكريم زندی زل ما نکن بلا شبہ تھوہر کا درخت گناگاروں کا کھانا ہوگا جیسے پگھلا ہوا تانبا وہ تھوہر پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس, جس طرح گرم پانی کھولتا ہے حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دو کے بیچو بیچ لے جاؤ پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی اونڈیل دو کہ اذاب پر عذاب ہو اب مزہ چک تو بڑی عزت والا اور سردار تھا یہ وہی دو ہے جس پہ تم لوگ شک کیا کرتے تھے انمتین فیمن البسون امل سیوں استب رقیمت قابل جہوری نئی ید نفیح فیح امین لو کول مؤتل و کا ہوں ناد بل جہین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 موت کا مزہ پھر نہیں چکھیں گے اور اللہ ان کو دو زک کے عذاب سے بچا لے گا یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے یہی تو بڑی کامیابی ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبَ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں پس تم بھی انتظار کرو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں سور